الحمدللہ ہلدی ہدان مم کالی ن تدی الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبر تكبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر و نؤ بلاہ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ ہوں فَلَا ملا لَهُ وَمَنْ ازل فَلَا هَادِيَ لَهُ اشہد اللہ ہوں شری کلا و اشہد محمد نقدی اروسلا اروسل ہوں بلحق بشیر ہوں ددی رہ ند وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دل ضَلَالًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي الْنَالِ اللهم سلِّ على محمدٍ وَعَلَى آلِ محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ والا آل براہیم ان کا حمید مجید اللہ مارکال محمد والا آل محمد کمابارک تال براہم والا علی آل ان کا حمید مجید اہرہ ولا ن بول سی نل خوف نل سیمل اموال مِّنَ الْأَمْوَالِ سم الم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فوسی وماباد ہر قسم کی ہم دو سنا بزرگی بڑائی تعریفات اللہ مالک اللہ خال کے کل کا انعت کے دو جہاں کے لیے ہے بے شمار تعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں آیتوں میں پاروں میں انسان کی رہنمائی کے لیے انسان کی بہتری کے لیے اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے مختلف انداز سے بہت سمجھایا ہے کہ انسان سب سے پہلی سیڑھی سب سے پہلا مقام سب سے پہلا مرتبہ کہ اپنے رب کو پہچانے جب کوئی بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میں رب کو جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق سمجھوں اس کی مانوں اور عمل پیرا ہو جا کوئی بھی بندہ جب کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو وہ اس کی قدر اس کی منزلت اس کا مقام وہ نہیں جانتا وہ کون ہے کیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کافی پرانی بات ہے کہ میں جامعت الحسن علی اسلامیہ میں استاد تھا پڑھاتا تھا میری کلاس ختم ہوئی تو میں نیچے آیا تو نیچے آنے کے لیے جو گزر گاہ تھی وہ لائبریری کے سامنے سے تھی چلتے چلتے سر سری نگاہ سے میں نے یوں کر کے دیکھا تو کوئی بندہ گرم ٹوپی اوپر شال لیے ہوئے اور دھوتی باندھے ہوئے کتابیں دیکھ رہا تھا میں سیدھے کاری خلیل رحمان جاوید صاحب کے پاس دفتر میں چلا گیا انہوں نے کہا یار انہوں نے آنا تھا رفیق اصری صاحب نے وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں میں نے کہا شاید لیٹ ہوں گے آ جائیں گے بولا کوئی لائبریری میں بندہ تو نہیں ہے میں نے کہا بابا سا ہے بزرگ اور ایسی اس کی ٹوپی اور ایسی دھوتی سی باندھی ہوئی ہے وہ تو رفیق اصلی صاحب نہیں ہے کہنے لگے یار وہی وہ ہوں گے وہ کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ کراچی والوں کا رومال شمال کپڑے لباس صاف ستھرا بڑا ٹیپ ٹاپ ہوگی اتنی بڑی شخصیت علما کے استاد شجوک الحدیز کے استاد وہ اتنے سادے سے لباس میں جب کاری صاحب خود اٹھ کے گئے لائبریری نے بلا یہی تو ہے تو پھر مجھے پتہ چلا کہ رفیق اشیش صاحب یہ ہے تو جب بندہ نہیں جانتا نہیں پہچانتا جب آپ پہچانتے ہیں وہ کسی بھی لباس میں ہو بے اس کا رخ آپ کی طرف نہ بھی ہو تب بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے بات ہے پہچان کی جب ہم اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ کے اختیار کو نہیں پہچانتے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے اللہ کی گرفت کو نہیں پہچانتے اللہ کی نعمتوں کو نہیں پہچانتے تو ہم اللہ کی قدر کیا کریں گے اس لیے اصل چیز جو بنیاد ہے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم آگے کیا کریں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی پہچان کے لیے کوئی ایک مثال نہیں ہزاروں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں جب انسان اللہ تبارک و باد کی قدرت کو پہچاننا چاہتا ہے شوق ہو کے میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے تو کوئی مشکل نہیں مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی سائنس پر نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی سائنس نے یہ کر دیا وہ کر دیا دنیا چاند پہ پہنچ گئی دنیا سورج پہ پہنچ گئی اتنی ترقی کر گئی میرے بھائی یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے اللہ نے انسان کو عقل دی اللہ نے انسان کو ہنر دیا اللہ نے انسان کو دماغ دیا اللہ نے انسان کو صلاحیت دی اگر اللہ صلاحیت نہ دیتا تو بندہ کیا کر لیتا اللہ اگر انسان کو یہ علم نہ دیتا انسان کیا کر لیتا اس انسان کو جس نے یہ سب کچھ بنایا ساری ٹیکنالوجی ایجاد کی وہ تخلیق اس کی ہے اللہ کی اللہ نے ایسے ایسے بندے پیدا کر دیے اللہ نے ایسا ایسا ہنر دے دیا یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں اللہ کی قدرت سے باہر کچھ نہیں جو کچھ بھی جدیدیت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے اور لوگ وہ اسلام پہ تانا کرنے والے ہیں ان سے آپ کہیں کہ بھائی اس کو پیدا کرنے والا کون ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تخلیق اللہ کی دماغ اللہ نے دیا سوچ اللہ نے دی بندہ کچھ بھی نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ ان کو پاگل پیدا کر دیتا تو پھر کیا کر لیتے اللہ ان کو معذور پیدا کر دیتا پھر کیا کر لیتے اللہ ان کو اپاہج بنا دیتا تو پھر کیا کر لیتے یہ تو اللہ نے دیا نا سارا کچھ آج بھی اللہ دکھا رہا ہے ایسے لوگوں کے پاس بھی ایسے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو آنکھوں سے معذور ہیں اللہ کی قدرت سے باہر کچھ نہیں ہم اس اللہ کو ہیں کائنات کے ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا علم کے لحاظ سے ایک معلم کے لحاظ سے ایک استاد کے لحاظ سے سمجھانے کے لحاظ سے بتانے کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے کوئی ایک پہلو نہیں سارے پہلو لیکن آپ نے لوگوں کو اللہ کی پہچان کتنے سالوں میں کرائی کتنے سال لگے ہوں گے صرف اللہ کو پہچانو مکی دور پورے کا پورا پورے تیرہ سال تیرہ سال صرف اللہ کو پہچان نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ نہیں تھا صرف اللہ کو پہچان مشرق شرک تبھی کرتا ہے جب اللہ کو نہیں پہچانتا کافر کوفر تبھی کرتا ہے جب اللہ کو نہیں پہچانتا ایک برا برائی تب ہی کرے گا جب اللہ کو نہیں پہچانتا جب وہ اللہ کو پہچان جائے گا پھر نہیں کرے گا اس کے دل میں خوف آئے گا اس کے دل میں ڈر آئے گا اور اس کے روکتے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کی قدرت اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا والا نبول ون کو لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہارا امتحان لیں گے آج دنیا کہہ دیتی ہے ہم کس کی مانے ہم کس کی مانے مختلف ہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے اس سے زیادہ مشکل یہ تھا کہ ایک طرف محمد رسول اللہ لوگوں کو کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں دوسری طرف مسلما قذاب کہ میں رسول ہوں تیسری طرف انسی کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اب بتائیں صحابہ کرام کیا جج کریں گے ان کے پاس کیا اتارٹی ہے کس طرح چیک کریں کہ محمد ان میں سے اچھا جو صحیح رسول ہے وہ کون ہے شوقہ بازی وہ بھی کر رہے چیزیں وہ بھی دکھا رہے سورہ دخان کا جو معاملہ ہے کبھی آپ پڑھیں اس کی تفسیر آپ حیران ہو جائیں گے کیا فارمولہ ہے کہ محمد رسول سلام اللہ کے سچے رسول ہیں آج پڑھا لکھا بندہ جس کو لکھنا بھی آتا ہے جس کو پڑھنا بھی آتا ہے حقیقت جانے دین کے معاملے میں وہ جاہل ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا اس لکھنا پڑھنا آتا ہے بڑے بڑے تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی پروفیسر ڈاکٹر انجینئر لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو اتنے کوری اتنے کو ہیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ زندگی ساری پڑھ لی انہوں نے لیکن ان کو یہ نہیں پتا اس لیے کسی جج کے بارے میں ایک واقعہ ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ سعودیاں گئے اور پاکستان کی تھی اور وہ قدرتی بات ہے کہ جب قرآن سمجھ آ رہا ہو تو قرآن سننے کا مزہ آتا ہے آپ دو کام کر رہے ہوتے ہیں تین ایک تو کان سن رہے ہوتے ہیں دماغ الفاظوں پہ چل رہا ہوتا ہے ترجمے پہ چل رہا ہوتا ہے تشریح پہ چل رہا ہوتا ہے واقعات پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہ واقعہ اس میں یہ واقعہ یہ واقعہ وہ آپ کی میموری پوری کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کی عادت ہے کہ جب قرآن کریم کی وہ مقامات پڑے جاتے ہیں جہاں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہوتا تو رونا آ جاتا ہے اب, اب امام صاحب نے تلاوت کی کہ وم تاج الوما ہل مجرمون وم تاج الوما ایو ہل رونے لگ گئے وہ جج صاحب نے پوچھا اپنے ساتھ والے سے یہ کیوں روتے ہیں وہ ترجمان تھا اس نے کہا یہ اس لیے روتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ یہ کہتی ہے کہ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا ہم مجرموں کو الگ کریں گے نکھاریں گے الگ الگ کریں گے کیٹگریز بنائیں گے نیک لوگ الگ ہوں گے مجرم الگ ہوں گے نیکوں کی نشانیاں الگ ہوں گی مجرمین کی نشانیاں الگ ہوں گی پہچانے جائیں گے کیسے پہچانے جائیں گے وہ حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا غرم محجلینا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے ان کے پانچ آزاد چمکیں گے میں پہچان لوں گا میرے بھائی پہچاننے میں جب پانچ جگہ روشنی یا نور یا کوئی نشانی ہے عام بندے میں وہ نہیں ہے تو پہچانا گیا یہ کوئی مشکل نہیں ہے آج آپ اسکول کے بچوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ یونیفارم فلاں اسکول کا یہ یونیفارم فلاں اسکول کا ہے یا نہیں ہے دنیا ہمیں دکھا رہی ہے آپ کپڑے کے کلر سے پہچان رہے ہیں اللہ نے اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے یہ نظام اسی طرح ہے یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پولیس والا ہے یہ رینجر والا ہے یہ آرمی والا ہے یہ ایئر فورس والا ہے یہ نیوی والا ہے پہچانے جاتے ہیں اللہ نے اس طرح یونیفارم رکھا ہوگا پہچان نشانیاں لاماد ہوگی ہم کس درجے میں جائیں گے ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے جو جو نشانیاں محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بتائی ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں اپنے اوپر لاگو کریں تو بات نشانی سے جب یہ بات آئی کہ مجرموں کو الگ کیا جائے گا سوچنا شروع کیا کہ یار میں تو جج بھی رہ چکا ہوں ریٹائر بھی ہو گیا ہوں آخر میں نے کیا زندگی گزاری مجھے اتنا نہیں پتا تھا قرآن کے بارے میں اب ریٹائر جب بندہ ہوتا ہے پھر احساس آتا ہے اس کے اندر کیا وہ پاور نہیں رہی وہ طاقت نہیں رہی وہ سیٹ نہیں رہی وہ اختیارات نہیں رہے اب بندہ خالی ہاتھ ہو گیا ہے پھر وہ سوچ آتی ہے کاش کے مومن کی سوچ بچپنے سے جوانی سے بڑھاپے تک یہ چلی جلے یہ رہنی چاہیے بندہ کوشش کرے گا تو ہوگا گھر بیٹھے نہیں ہوگا آپ کے سامنے کھانا پڑا ہو آپ کھانا اٹھا کے منہ میں نہ ڈالے لکما توڑ کے منہ میں نہ ڈالے آپ کوشش کریں کوئی کہے کھاؤ تو آپ جی آپ دعا کرو میرے لیے میں کھاؤں آپ دعا کرو کہ میں کھانا کھاؤں کوئی پاگل سے پاگل بھی یہ نہیں کہے اتنا پتہ ہے کہ کھانا میں توڑوں گا تو میرے منہ میں آئے گا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ چھین کے کھا لیں گے دین کے معاملے میں نماز پڑھ لو دعا کرو میرے لیے قرآن پڑھو دعا کرو اللہ سے مانگو دعا کرو کیوں دعا کرے ہم ہم دعا کیوں کریں تیرے لیے تو بدبخت ہے تیری بدبختی سے ہمیں کیا فرق پڑے گا یہ ایک بہانہ ہے میرے لیے دعا کر دو سارے کام کرنے آتے ہیں سب کچھ آتا ہے کما رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے جب دین کا معاملہ آئے تو پھر دعا پی آ جاتا ہے دعا تو اللہ مجھے توفیق دیتے میرے بھائی یہ بہانہ ہے یہ بہانہ ہے جان چھڑانے کا اللہ نے فرمایا کہ بالا نہ بلو ون نہ جو لفظ ہے اس سے مراد ہلکے سے ہلکا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا یعنی یوں سمجھے کہ رائی کے دانے کے برابر دانے کے بھی کچھ حصے کے برابر دھوپ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پتنگڑ سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے برابر بھی اللہ آزماتا ہے اللہ آزمائے گا پھر اس جج نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا سیکھنا شروع کیا پڑھ گیا جب احساس آ گیا, فکر آ پڑھ گیا بندہ اپنی کایا کو پلٹا کہ میں نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے میرے بھائی اللہ تعالی ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے یہ حال ہی کا واقعہ ہے آپ کے سامنے مثال کے طور پر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوئے تو بندہ کہ تو ڈرائیور اچھا ہوتا تو یہ نہ ہوتا گاڑی کوئی اچھی ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا یہ میں بریک مار لیتا تو پھر شاید ایسی ہو یہ سارا ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے یہ انسان کی اپنی تسلیاں یہ اپنی تسلیاں ہیں نہیں اللہ کا جب حکم آتا ہے تو کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتا یہ گل پلا دے کا معاملہ یہ ہمارے لیے نصیت ہے ہمارے لیے عبرت ہے وہاں کیا دکاندار اور کیا گاہک سارے کے سارے رگڑے میں آ گئے اور جن کو جو اللہ نے بچانا تھا وہ نکل کے بھاگ گئے اصل معاملہ ہم بد عقیدگی میں چلے جاتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے یا بے دین طبقہ ہے بھائی مثال کے طور پر میں کہوں کہ یار میری گاڑی کے بریک نہیں ہے بریک گاڑی ٹھک گئی ہم کہیں کہ حکومت کا قصور ہے بریکی اچھی نہیں بنواتے سردی مجھے لگ جائے نزلہ زکام مجھے ہو جائے میں کہوں جی ہَا چلتی ہے یہ سردی کا کوئی بندوبست نہیں کیا کوئی بازاروں میں ہیٹر لگاؤ سڑکوں پہ ہیٹر لگاؤ تاکہ ہم سردی سے بچے بے وقفی ہے کچھ تدابیر انسان کو خود کرنی ہے ایسے نہیں کیا انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے نہیں معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے انسان صرف کوشش کر سکتا ہے اللہ تبارک بات یہ مثالیں ہمارے لیے کئی اتے ہوئے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں ہماری قوم ایسی نہیں کہ جو آرام سے مان جائے گی یا وہ سمجھ جائے گی ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے آپ چھوٹے سے بچے کو پڑھانے کے لیے होगा آپ کو اندازہ ہوگا پانچ بچے لے کے بیٹھ جائیں پھر آپ کو پتا چلے گا سمجھانا پڑھانا کتنا مشکل ہے ہر کسی کا دماغ اپنا ہے ہر کسی کی سوچ اپنی ہے ہر کسی کی صلاحیت اپنی ہے. ہر کسی کی شرارتیاں الگ الگ ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہے تو اسی طرح ہماری پبلک کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں تربیت کا فقدان ہے تعلیم کا فقدان ہے نبی علیہ السلاط وسلام نے فجر کی نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے منہ صحابہ کی طرف کیا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا فرمایا یہ جو رات گئی ہے اللہ تو باریک ماتالہ کہتا ہے کہ کچھ میرے بندے آ من بی کافروں بھی اس بارش کی وجہ سے کچھ میرے بندے مجھ پہ ایمان لائے اور کچھ میرے بندے میرے ساتھ کفر کر بیٹھے معاملہ صرف بارش ہے بارش کی وجہ سے کچھ مومن اور کچھ کافر بن گئے کیا مقصد ہے اس کا کہا کہ من کالا متنہ بے فادل جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اللہ کے آڈر سے ہوئی ہے آ من وہ مجھ پر ایمان لایا ہے معاملہ بارش کا بارش پر بھی نظریات ہوتے ہیں ہر معاملے کے اندر ایک حکمت رکھی ہے یہاں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس کو اللہ کے سپرد کرو باز دکاندار جنہوں نے برملا کہا اللہ کی طرف سے امتحان ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ نقصان ہونا تھا لیکن یہاں قرآن کریم کی پوری کی پوری آیت جو میں نے پڑھی ہے یقین جانے وہ اس ایک پلادے پہ پوری کی پوری فٹ ہوتی ہے اللہ کی آزمائش اللہ کا امتحان خوف تمہارے اوپر تاری ہوگا در تمہارے اوپر تاری ہوگا وہ نقص موال مال کی کمی ہوگی مال کی تباہی ہوگی کہا تو ہوگا اور یہی نہیں بل انفس جانو کی کمی بھی ہوگی یہاں دیکھیں مال بھی گیا جانی بھی گئی سب کچھ ٹھپ کا ٹھپ ہو کے رہ گیا کس طرح وہ کروڑوں اربوں روپے کے مالک کس طرح وہ ہیرو سے زیرو بن گئے کس طرح سڑک پہ آ گئے کیا میں نہیں آ سکتا اگر میں وہاں ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا آپ میں سے کوئی ہوتا کیا حال ہوتا ہمارا تو اس لیے جب اللہ کا امتحان آتا ہے تو پھر اس میں سے مطلب کچھ نہیں کر سکتا آزمائش تو آزمائش ہے کائنات کے ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پہچانا کس بات سے پہچانا یہ نہیں کہ شکل و صورت سے نہیں موزاد سے کرامات سے وہ موجے جو صحابہ نے مانگے آپ نے دیئے وہ دلائ جو انہوں نے مانگے آپ نے دیئے وہ سوالات جو انہوں نے کیے آپ نے دیئے ہر چیز ان کے سامنے کھول کے رکھ دی تو صحابہ کرام نے پہچانا کہ سچے رسول محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نشانیاں بھی تھی کوئی بندہ آپ کے پاس انون آتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے آپ کے لیے کوئی چیز لایا ہے یا آپ نے کوئی چیز دینی ہے اسے آپ سب سے پہلے پوچھیں گے نام کیا ہے فلاں جگہ سے آئی ہو فلاں نام ہے تسلی یا آپ نمبر لے کے کھڑے ہو تو نمبر سے پتا چل جاتا ہے آج کل اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک آسان فارمولہ ہے آپ ان ڈرائی کراتے ہیں یا کریم کراتے ہیں یا کوئی اور گاڑی کراتے ہیں اس کا نمبر آ جاتا ہے بندے کا نام آ جاتا ہے گاڑی کا نمبر بھی آ جاتا ہے پتا چل گیا آپ گاڑی کھڑے سڑک پہ کسی گاڑی کو دیکھ کر آپ نہیں کہیں گے یہ ہے جیسی نمبر نظر آئے گا آپ اشارہ کروں گے ادھر آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کو یہاں تک پہنچایا تو کیا اللہ کے نظام کو آج تک بندہ نہیں سمجھ سکتا بندہ سمجھتا ہے لیکن اس پہ غور نہیں کرتا میرے بھائی جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرا کاتبین ہم نے بٹھا رکھے تمہاری ہر ادا ہر حرکت ہر عمل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کسی کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ ساتھ میں یہی کہا ہوا بسابرین جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہیں محمد رسول وسلم نے دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تعالہ یاسر پورے کا پورا رسیوں سے بندے ہوئے اللہ اکبر کوئی بندہ آپ کی وجہ سے کوئی کام کرے اور وہ پکڑا جائے لوگ اس کو پکڑ لیں اس کو مارے پیٹے تو آپ قریب سے گزرے آپ کے دل پہ کیا گزرے گی یار میری وجہ سے بےچارے پیٹ رہے بندے کو اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے دعوت اسلام کی آپ نے دی سمیہ نے قبول کی آل یاسن نے قبول کی اس دعوت کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے آج وہ رسیوں میں باندھے ہوئے آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے اللہ اکبر کتنا بڑا المیا ہے اللہ کے رسول کے سامنے ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ کھولو ان کو نہیں ان کو کہا کہ اسبرو گیا اس برو اندمول جس بیرو یاسر آل یاسر صبر کرو میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت دے گا یہ حالات تھے یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچا یہ صحابہ اکرام نے مارے کھائے صحابہ اکرام کو تڑپا تڑپا کر رکھا انہوں نے کسی ایک امتحان میں نہیں بے شمار امتحانوں میں میرے بھائیوں ہجرت کے جب آپ مناظر دیکھیں گے پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہجرت ہوتی کیا چیز اس لیے اللہ تبارک باد کہتا ہے میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھے مجھ پہ ایمان لائے اور کائنات کے ماں محمد رسول صلی اللہ سلم نے اللہ کی پہچان پر تیرہ سال لگا دیے کہ لا الہ الا اللہ اے لوگوں کتنا کلمہ ہے چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد آتا ہے محمد رسول اللہ پہلے اللہ کو پہچانو پھر رسول کو پہچانو یہ دو ہی چیزیں ہیں اسی میں کامیابی ہے ایک اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ اللہ صلی لیکن لوگوں نے اللہ کو تو پسے پچھ ڈال دیا اللہ کے مقابلے میں بے شمار بنا لیے بے شمار یہ ساری وہ شیطانی ہتھ کنڈے تھے اور وہی چیزیں جو ان لوگوں کے اندر تھی وہ آج ان میں پائی جاتی ہے کفار مکہ میں نظریے وہی سوچ وہی کام وہی کوئی فرق نہیں ہے اور محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا بات آپ کی چلنی تھی شریعت آپ کی چلنی تھی حکم آپ کا چلنا تھا طریقہ آپ کا چلنا تھا لیکن وہاں بھی درارے ڈال دی گئی ابو بکر و عمر کا واقعہ نہیں مشہور ہے کہ تو کے چند ورکے، چند ورکے اور لے کر ہر تو عمر کھڑے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہے فرمایا تو کے کی ور... ہیں نصیتیں ہیں اچھے اچھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس موقع پہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ساکی کا امو کا یا عمر تیری ماں تجھے گم پائے عمر کیا تم نے دیکھا نہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر صاحب تو رات صاحب تو نہیں صاحب تو یعنی وہ رسول وہ نبی جس پر تورات اتری ہے اگر وہ بھی آ جائے وہ رسول نہیں رہے گا وہ نبی کے حیثیت سے نہیں آئے گا وہ میرا امتی بن کے آئے گا وہ میری مانے گا اپنی نہیں منوائے گا تم اس کی کتاب پڑھ رہے ہو یہ ہے دین اصل جب بندے کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا دین ایک اللہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس تو انسان اللہ کو بھی پہچان لے گا اپنی آخرت بھی بنا لے گا اور کامیابی کی منازل کو بھی طے کر لے گا یہی دعوت محمد رسول اللہ سلم نے دی تھی اور جب انسان کے اندر بد عقیدگی آ جاتی ہے پھر انسان کچھ بھی کر لے جتنا مرضی کر لے قرآن کریم نے فرمایا کہ ادا زلزلت الارض تلار وکالسالمال رہا یو مائی دن تو اب یہ خبریں بیان کرے گی زمین کس چیز کی خبریں بیان کرے گی کیسے کرے گی بندہ سوچتا میرے بھائی دنیا نے اللہ نے دنیا کے اندر یہ ہمیں دکھایا اللہ نے دنیا کے ذریعے سے ہمیں دکھایا ایک بندے کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا اور بندہ مکر گیا بندہ مکر گیا آپ کے پاس کوئی پروف چیز نہیں ہے آپ کے پاس اس کی وائس ہے اس کی وائس ہے اس کی ویڈیو ہے اس کا ٹیکسٹ جو میسج کیا وہ موجود ہے وہ انکار کر ہی نہیں سکتا یہ چیزیں ہیں ایک انسان کتنا کتنا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے پوری پوری ملنے فیکٹریاں کارخانے اس پہ چل رہے ہیں پورا پورا ملک چل رہا ہے یہ نظام اللہ نے دیا اب اللہ کی قدرت سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہو گئی یہ نظام اللہ کا ہے بندے کا نظام نہیں اللہ نے بندے کو عقل دی فہم دیا سوچ دی اور بندے نے اس چیز کو ایجاد کر لیا وہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر لیا جو پہلے نہیں پتا تھا تو اللہ تو بارک مطالعہ کہتا ہے جب یہ زمین خبر دے سکتی ہے تو میرے بھائی موبائل نہیں بولتا موبائل نہیں بولتا سب بولتا ہے اور یہ چیزیں آ رہی ہیں جتنا جتنی یہ ٹیکنالوجی آگے آ رہی ہے ہم کہہ کہہ کے تھک گئے رو رو کے تھک گئے کتابیں مناظرے تکرار اور میرے بھائی یہ چھ کل کچھ نہیں ہوتے چھ کل کچھ نہیں ہوتے لوگ مانتے نہیں تھے انہوں نے چھ کلمے کتابوں میں بھی لکھے نورانی قیدے کے اندر بھی لکھ دیے اور آگے چلے تو نکاح کے اندر لازمی حصہ بنا دیا وہ پڑھاتے گئے سناتے گئے اور الٹا ہمارے اوپر تنز کرتے تھے کہ یہ منکر ہیں اللہ نے وہ دور بھی دکھایا جب ان کے مفتی خود کہنے لگے کہ نہیں چھ کل میں کوئی حیثیت یہ کس کس نے کا کمال ہے یہ میڈیا کا کمال ہے ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ سارے کے سارے پکھنڈ ہیں یہ جاہل ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے آج میڈیا وہاں پہنچا انہوں نے دیکھا ہاں باپے تو بہت بڑا گیٹ اپ تو ہے داڑھی بھی ہے جبا بھی ہے رومال بھی ہے ٹوپی بھی ہے پگڑی بھی ہے آتا جاتا کھ نہیں وہ بے وقوف بنا کے بیٹھا ہوا ہے غسل نہیں آتا نماز کلمہ اس کو نہیں آتا ایت السی اس کو نہیں آتی پھر کرتا کیا ہے اب دنیا کہتی ہے کہ نہیں اے لیتی صحیح کہتے ہیں میرے بھائیو یہی وہ مسئلہ کی یہ وہ دعوت ہے جو محمد رسول لے کر آئے ہم تو کہتے ہیں ہم اپنی عوام کو بھی کہتے ہیں کسی ہی عالم میں کوئی خلاف شرح کام نظر آئے سنت کے خلاف نظر آئے حدیث کے خلاف نظر آئے آپ بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ٹوپ سکتے ہیں روک سکتے ہیں کہ, کہ بھئی یہ خلاف شرح کام ہے ہم اپنی عوام کو بھی کہتے ہیں تمہارے اندر بھی ہے ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے ہماری تربیت اس منہج رسول پر ہے اس منہج توحید پر ہے کلمے کی منہج پر ہے ابو سعیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے جمعے کے دن جب مسجد میں داخل ہوئے آگے سے مروان خطبہ دے رہا ہے اور لوگ جاتے انہوں نے اللہ اکبر کر کے دو سنت پڑھنا شروع کر دی جب سنتے شروع کی شرطے آئے انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لوگوں نے بہت کوشش کی نہیں چھوڑے انہوں نے ہاتھ انہوں نے چھوڑ دیا نماز پوری کی جمعہ ختم ہوا دیکھنے والوں میں سے کوئی اس کے پاس چلا گیا تابی. وہ لگا کہ اللہ کے بندے تم نے کیا کر دیا بولا کیوں بولا تم نماز پڑھنے لگے تھے بعد میں پڑھ لیتے کیا فرق پڑتا خطبہ ختم ہونے کے بعد جو وقفہ ہوگا اس میں پڑھ لیتے آپ نے یہ کیوں کیا اللہ حکبر انہوں نے کہا کہ اللہ کی کسم جس چیز کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا میری جان بھی چلی جائے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا وہ حمد رسول اللہ کا یہ من ہے آپ اندازہ کریں کیا کہا میری جان بھی چلی جائے مجھے ایسی پرواہ نہیں ہے ہم اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں کوئی خطبہ دے رہا ہو جمعہ کا ہو یا عام درس ہو کچھ بھی ہو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ آئے خطبہ ہو رہا ہو تو تم مت بیٹھو پہلے دو رکد ادا کرو تو میں کیسے چھوڑ دیتا یہ ہے وہ حدیث محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی آپ نے کیا کہا اے مس یاد رکھ لینا ایک بات پلے باندھ لینا ساری دنیا ساری دنیا اگر مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے یہ بات عقیدے کی جب انسان کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ میرا اللہ پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اللہ اس کے اس کا معاون بن جاتا ہے اللہ اس کا راستہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی فرمایا والا یہ تجھے کوئی نفع دیں گے اب مثال کے طور پر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ کیا تمہیں وہ نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے مگر وہی نفع جو اللہ نے لکھا ہے اب اسی بات پر آ جائیں انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور ساری دنیا ہمیں چاہے کہ کچھ نفع پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہیں چاہتا طاقت کس کی ہے اللہ کی پوری انسانیت جمع ہو جائے نفع پہنچانے کے لیے نہیں ہو سکتا جب اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں ہو سکتا اس کی مثال عام فہم یہ سمجھے کہ ایک مریض ہے اس کو ہم جناح لے گئے جناح والوں سے علاج نہیں ہو رہا تھا ہم سیبل لے آئے سیبل سے بھی نہیں ہوا لیاقت میں چلے گئے لیاقت والوں کو بھی نہیں ہوا آغا خان میں چلے گئے وہ بھی نہیں ہوا باہر امریکہ لے گئے کہیں اور لے گئے لیکن جانبر نہ ہو سکتا کیوں اس کا وقت آ اس کا وقت آ گیا کسی دوائی نے اثر نہیں کیا کسی ڈاکٹر کی سوچ میں نہیں آیا کسی کی ہاتھ نہیں پکڑا اللہ تبارک ماتالہ نے وہ کر دیا ساری دنیا مل کر بھی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہاں اللہ کی ذات ہے اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے وہ نقصان پہنچ کے رہے گا نہیں ٹلے گا نہیں رکے گا جو اللہ نے لکھا ہے تو بندہ اللہ کے پاس جائے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو میرا خالق ہے تو میرا مالک ہے میں کسی کے در پہ نہیں جا رہا نہ میں کسی سے مانگتا ہوں اللہ کس کے پاس جاؤں انسان اللہ سے کہے اللہ رب کریم اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہاں آزمائش ضرور ہوگی امتحان ضرور ہوگا پریشانیاں ہوں گی محمد رسول سلم کو بھی کھانا تک نہیں ملتا تھا تعل میں کیا ہوا تھا ایسا نہیں کہ ہم کہیں جی بس سونے کے پہاڑ آ جائیں اور فٹافٹ فڑ مال کی فرامانی آ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایسا نہیں وہ کیا ہوگا آزمائش امتحان اللہ لیتا ہے اس کا نتیجہ بعد میں اللہ تبارک کے مطالعہ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں پھینکا جب آگ میں پھینکا اب کیا کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام تو اسلام بھی ایمان آگ میں کے لیے راضی ہو گئے تھے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا پھر اللہ نے کیا کیا کل نیا نارو کو سلامن اللہ ابراہیم آج ہم یہ ہلکا سا نزلہ ہو جائے تعویز گنڈے والے کا کوئی پتا بتا دے ہم بھاگے بھاگے اس کے پاس جاتے اور میرے بھائی وہ تعویذ گنڈے والا کیا کرتا ہے یار اگر یہ مثال قرآنی تعویذ کا تعویذ لے لیں مالی طور پر ہم پریشان کاری قرآن کے قرآن کے حافظ قرآن کے عالم قرآن کے مفسر بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے پڑھنے پڑھانے والے وہ پریشان کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن گھر میں رکھ لیں پڑھ لیں تعبیض بنا لیں گلے میں لٹکا لیں ہمیں فائدہ ہو جائے گا نہیں کیوں نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا دوائی ڈاکٹر سے لائے ہم گلے میں لٹکا لیں جیب میں رکھ لیں لے کے پھرتے رہے پیئے نہ دوائی کھائیں نہ ہم کیا بخار اتر جائے گا ہمارا نہیں روٹی آپ جیب میں ڈال لیں شو پر بنا کے پھرتے رہے کھائیں نہ تو آپ کی بھوک مر جائے گی نہیں روٹی کھانے سے بھوک مرے گی پانی پینے سے پیاس مرے گی دوائی کھانے سے بھی ماری جائے گی قرآن کریم پڑھنے سے عمل کرنے سے ہوگا صرف پڑھنے سے بھی ہوگا صرف سے نہیں عمل بھی ہونا چاہیے جب وہ قرآن ہمارے اندر اترے گا جب ہمارے اندر جائے گا اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا لیکن ہم تو اس کام کے لیے کرتے ہی نہیں کہ فائدہ ہو ہم تو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہم نے کرنا ہے بس فائدہ ہو نہ ہو وہ الگ معاملہ ہے اللہ کا حکم ہے جب انسان یہ کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ اکبر حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئی عبدی افضل ما افطالہ ساحلی ایک میرا وہ بندہ ہے جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے بس وہ میری حمد میں میری صنع میں میرے ذکر میں میری عبادت میں لگا رہتا ہے ایک وہ بندہ ہے جو مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دیتا ہوں جو مانگ رہی رہا میں اس کے معاملات کو سمجھتا ہوں بندہ اللہ پہ چھوڑ دے اللہ میری مشکلات میری پریشانیاں میرے دکتو جانتا ہے میں تجھے کیا بتاؤں گی مجھے کیا چاہیے بتایا تو اس کو جس کو پتہ نہ ہو جس کو پتا ہے وہ اس کو کیا بتانا ہے جب اللہ پہ یہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا اللہ کہتا ہے کہ آئی تو ماں سائن سوالوں کرنے والوں سے زیادہ بہتر میں اس بندے کو دے دیتا ہوں اس لیے قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے ولا نبل خوفالی والمائش یا امتحان میرے بھائی اللہ نے اگر ہمارے اوپر یہ آزمائش نہیں ڈالی تو اللہ کا شکر ادا کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیشہ ازم نہیں ازمایا اور جو ازمائے گئے ہیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے دکھ ہے پریشانی بھی ہے کہ اللہ نے بہت بڑا ازم امتحان لے لیا ان کا اللہ ان کو صبر بھی دے ہم دعا کریں اللہ جب کمزوری نکاحٹ کمزوری ان کے اندر آ ہے اللہ اس کو بھی دور فرما دے باقی انسان چیختا رہے گا چلاتا رہے گا یہ پوری دنیا ایسی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی آئے پریشانیاں لے کر آئے آپ نے کہا کہ کپا منارتا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول دلہ دعا کرا دے حالات خراب ہو گئے ہلاکت الاموال مال ہمارے برباد ہو رہے ہیں بارش کے لیے دعا کر دیں پریشانیاں آئی تھی یعنی کہ صحابہ کو پریشانیاں نہیں آتی تھی آتی تھی مال کی پریشانی بیماری کی پریشانی محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر بیماری نہیں آئی کبھی آپ وہ واقعہ پڑھیں سب سے آخری جو لاز واقعات میں سے ہے آپ کو بخار چڑھ گیا صحابہ کرام نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول نہیں آ رہے اور ایک بار آئے تو اس کیفیت میں آئے آپ کا ایک ہاتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ تھا اور دوسرا ہاتھ علی رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ تھا میرے بھائی وہ امام المبیا خاتم المبیا وہ حمد اللہ سلسلم فرمایا کہ پاؤں ایسے تھے لکیر مٹی پہ لکیر ڈال رہے تھے یعنی پاؤں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی یہ بیماری نے کیفیت بنا دی تھی ازمائش امتحان اللہ اپنوں کو آزماتا ہے اللہ اپنوں کو آزماتا ہے غیروں کو نہیں اپنوں کو ازماتا ہے جو اللہ کے ہیں ان کے اوپر آزمائش زیادہ ہوتی ہے محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو وہ بخار کے پانی کے مسکیزیں بہا دیے جاتے تھے ایسا نہیں کہ وہ رسول ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے کھانے کی پریشانی پینے کی پریشانی یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں لیکن اللہ سے تعلق نہیں توڑا جاتا صحابہ کرام کو دیکھ لیں عبدالرحمان بن عوف دیگر صحابہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کہ جب انسان یہ سارے مناظر دیکھے کہ نہیں یار اللہ نے اپنے بندوں کو ازمایا ہے اپنوں کو ازمایا ہے اللہ اگر ہمیں ازما رہے ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے لیکن اللہ نے یہ بھی کہا لا کلف اللہ رب نا لا تو آخنا اختارا رب نا بلا تمل آ رہے نا اس رن کا ماہ حملتا اللہ ایسی آزمائش نہ ڈالنا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں یا اللہ ایسا امتحان نہ لینا جو میری طاقت سے باہر ہو جائے لیکن اللہ تو مجھے ایسا امتحان میں نہ ڈالنا جب ڈالے تو صبر بھی دینا ہمت بھی دینا طاقت بھی دینا اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہماری اندر صرف اپنی جان کا احساس نہیں اپنی شخصیت کا نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے یہ دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں کائنات کے ماں محمد رسول نے صحابہ اکرام کا اس نحج پر کی تھی। آج وہی کال اللہ پڑھ چڑھ کر اس میں انسان آگے بڑھتا ہے حصہ لیتا ہے ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو آج وہ چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی یہ سائنس نے بھی سائنس تو یہ یوں سمجھے کہ یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کے کرشمے ہے جو اللہ نے ظاہر کر دیے جو پہلے ظاہر نہیں تھے وہ دور تھا کہ جب میراج کا انکار ہوا اور وہ سمجھ سے بالا تر تھا کیونکہ اس دور میں کچھ تھا ہی نہیں اب آپ پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائے تو یہ موبائل کا نام و نشان نہیں تھا وہ ٹیلی فون والا ہوتا تھا وہ گھنٹی بچی تھی بندے کو بلا لو جی بات کرا دو ختم پھر ایک اکا دکا آ وہ لمبے سیریل نکال کے لوگ فون کرتے تھے ہم کہتے بڑے عجیب یار یہ چیز ہے پتہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو پھر ایسا ایسا وہ کیمرے والا آ ویڈیو کالنگ والا تو وہ بکرا دکھا رہا ہے منڈی میں جا کے ہم کہتے ہیں یار عجیب یہ بھی دور آ اب تو بھائی اتنا عام ہو گیا کہ ہر بندہ بیٹھا ہے یعنی کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے کوئی برطانیہ میں کوئی جرمنی میں آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں کو دور ہے وہ نہیں آپ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ کی قدرت کو واضح کر رہا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا یہ کیمرے کا نظام میرے بھائی اللہ تعالی نے تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کا نظام ہے اللہ ہر ہر بندے کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے علم کے لحاظ سے دیکھتا ہے نا تو یہ بندہ بھی علم کے لحاظ سے قریب ہو گیا نا وہ کہاں بیٹھا یہ اس کے کیمرے میں یہاں سامنے یہ بھی وہ علم ہے وہ بندہ ب نب سے نفیس نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین جگہوں پہ ایسی چیزیں لگا دی ہیں جو ہمارے جسم کی پوری کی پوری موومنٹ پوری جاسوسی ہو رہی ہے پوری جاسوسی ہو رہی ہے ہر ہر خبر کو نوٹ کیا جا رہا ہے فرمایا کہ یو ماتا شادی مال سینا تو ہوئی جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا چل بھئی انسان کی زبان تو بتا انسان کیا کرتا رہا اللہ وقب دوسرا انسان کا ہاتھ قرآن کہتا ہے انسان کا ہاتھ اچھا کچھ لوگ کہیں گے کہ جی جس کا ہاتھ کٹ گیا وہ کیا دکھائے گا میرے بھائی یہ معاملہ الگ ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہاتھ لگا دے گا اس کا یہ تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے نا اللہ کر سکتا ہے کسی کا ہاتھ نہ ہو کوئی گونگا ہے اس کی زبان نہیں ہے زبان کٹ گئی ہے تو پھر زبان کیسے بولے گی یہ دنیا کی ہے یہ دنیا میں رکھے یہ تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے انسان بٹی بن گیا دوبارہ کیسے اٹھے گا یہ دنیا کا سوال ہے یہ دنیا کے اندر رہنے دو یہ اللہ کی قدرت کے انکار کر رہے اللہ تبارک کے نے فرمایا تم کیا تمہارے آباؤ اجداد بھی وہ سارے کے سارے ہم دوبارہ ان کو پیدا کریں گے جو کفار نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے اللہ نے کہا کیوں نہیں اب تو آسان ہو گیا کہ تم تھے جب کچھ بھی نہیں تھے ایک پانی کی بوند سے انسان بنا دیا ڈھانچہ بن گیا ماں کے پیٹ میں پورا بچے کو اللہ نے بنا دیا اس کی ہڈیاں نسے پوری کی پوری وائرنگ نسوں کی اللہ نے جال بچھا دیا تو اس اللہ کی پر اتراض کر رہے ہو کہ اللہ کیسے پیدا کر دے گا نہیں میرے بھائی آج انسان اللہ کی اس تخلیق تک نہیں پہنچ پایا کتنی رگیں ہیں کتنی نسی ہیں جو خون چلاتی ہیں انسان چلتا ہے انسان کی ایک رگ بھی اگر ڈیمیج ہو جاتی تو انسان کو اٹیک ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں فالش کا اٹیک دل کا اٹیک برین ہیمریج یہ کیا چیزیں ہیں یہ وہ نسوں کا نظام ہے جہاں وہ متاثر ہوتا ہے انسان جل بستا ہے اللہ کی قدرت کے انکار اللہ نے کہا کہ انسان کا پاؤں انسان کے ہاتھ انسان کی زبان یہ تین جگہ ہے جو انسان کے بارے میں بولیں گی بتائیں گی انسان کیا کرتا رہا ہے یہ ایک مثال قرآن کریم نے دی ہے پھر انسان کہے گا لیما شاہد تو, تم نے گواہی میرے خلاف کیوں دی تو وہ آزاد کہیں گے انت گنتا کل شہید آج ہمیں بولنے کی گواہی دینے کی بتانے کی طاقت اس چیز نے اس ذات نے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. اللہ جو چاہے جیسے چاہیے اللہ کے لیے مشکل نہیں میرے لیے مشکل ہے آپ کے لیے مشکل ہے اب دیکھیں انسان انسان کی زندگی کا ریکارڈ ہو رہا ہے انسان انسان کی زندگی کا ریکارڈ بنا رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے کیا نظام ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے تو اس لیے قرآن ڈر آ جائے کوئی پریشانی ہو جائے اللہ کو یاد کرو کائنات کے ماں محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خوشی ہو غمی ہو ہر لحاظ سے اللہ کو یاد کرتے تھے صاحبہ کرام نے بھی یہی کیا پھر اس کے بعد کہا سالی بھوک، افلاس، مہنگائی یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ اس لیے نو علیہ کی جب قوم آئی انہوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ جی مر گئے پٹ گئے کچھ ہے نہیں ہے انہوں نے کیا کہا اس سال فربا کو انکارا گفار اپنے رب سے استغفار کرو وہ معاف کرنے والا ہے پھر یہی نہیں یورس اللہ علیہ مدرارا تمہارے اوپر بارش برسائے گا مسلسل پیدل پہ بارشیں وہ یوم کمبیا تمہارے مالوں میں اضافہ تمہارے پرین میں اضافہ یہ استغفار کی برکت ہوگی میرے بھائیوں ہم اپنے گھر کے اندر ماحول بنائے لازماً صبح بچہ بچی بیگم خود گھر میں تلاوت کرو بھلے چار آئےتے پڑے ایک اور ہو پڑے, پڑے لازمی رات کو پھر قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کریں ہم نے گھر سے قرآن اٹھا کے بار رکھ دیا تلاوت تلاوت کا ماحول خراب کر دیا ہم نے اور اللہ نے بے برکتیاں پیدا کر دی بیماریوں نے آ کے جنم لے لیا شیطانوں نے ڈیرے لگا لیے تو اس لیے ہم جتنا قرآن کے ساتھ جڑیں گے اللہ تعالیٰ اتنا خیر کا پہلو ہمارے لیے رکھے گا رحمت آئے گی برکت آئے گی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش میں اپنے امتحانوں میں سارے مسلمانوں کو کامیاب رکھے اور اپنے ساتھ جڑنے تعلق قائم کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی مسلمان دور نہ ہو پائے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے